السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على من لا نبی بعد بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعدما بينناه للناس في الكتاب الاَقلعنم اللّہ الله اللّعنون اللََََََََََّدین تابو و اسلح و بینو فعل اِک اطوب ولحیم و انََََََََََََۃ ابرحیم صدق اللّہ عظیم انَََلََََََََََدینہ بےشک وہ لوگ یک جو چھپاتے ہیں کیا ما انزلنا جو ہم نے نازل کیا یکتمون اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا جو لوگ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے نازل کی من البحیناتی واضح دلائل سے انزلنا قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے کہ کئی جگہ پہ نزلہ یونزل تنزیل کا لفظ آیا ہے اور کئی جگہ پہ انزل یعنی انزال آیا ہے انزال اور تنزیل میں تھوڑا سا فرق ہے نزلہ یونزل و تنزیل اس کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ اترنا اور انزال میں یہ شرط نہیں ہے اور نون زالام کوئی بھی چیز بلندی سے نیچے کی طرف آئے تو وہاں یہ لفظ بولا جاتا ہے اور ایک انزلنا کا مطلب عطا کرنا بھی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ان الحدیدہ ہم نے لوہا عطا کیا تو انَلّینہ بے شک وہ لوگ یکتمونہ جو چھپاتے ہیں ماں انزلنا وہ جو ہم نے عطا کی ان کو جو ہم نے نازل کی من البہناتی واضح دلائل کیسے واضح دلائل قرآن پاک میں جو واضح آیات ہیں طبیان الک الشعی یعنی جن باتوں کو بذریعہ وہی دنیا میں بھیجنا مقصود تھا وہ سب اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا ہاں بیان الناس یہ کتاب انسانوں کے لیے اظہار حقیقت ہے قطب ین رشت من گئی اس کتاب میں واضح طور پہ موجود ہے کہ صحیح راستہ کون سا ہے غلط راستہ کون سا ہے من البحینات ایسے دلائل ایسی واضح ثبوت ہم نے پیش کیے جو لوگوں کو حق اور باطل میں فرق کرنا بتاتا ہے ولہدا اور ہدایت بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے نازل کی من البحیناتی واضح دلائل سے وہدا اور ہدایت سے خودن کے بنیادی معنی ہے نمایاں اور روشن ہونا آگے آگے ہونا دوسروں کے آگے چلنا جو چھپاتے ہیں واضح دلائل بھی ہدایت بھی ممبادی بعد اس کے کہ ما بنا للناس ہم اس کو بیان کر چکے ہیں لوگوں کے لیے فی کتابی کتاب میں اللہ کہتے ہیں جو قرآن پاک کی آیات احادیث رسول کو چھپاتے ہیں علم کو چھپاتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں یہ لعن اللہ اللہ ان پر لعنت کرتا ہے لعنت لانت کہتے ہیں کسی کو ناراضگی کی وجہ سے خود سے دور کر دینا تو جو لوگ قرآن پاک کی آیات کو چھپاتے ہیں احادیث رسول کو چھپاتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں یہ لعن اللہ اللہ بھی ان پر لانت کرتا ہے وہ یہ لعن اور لانت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ والی آیت نہ ہوتی تو میں تمہیں احادیث نہ سناتا اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی سے کچھ پوچھا گیا علم کے متعلق کوئی علم کسی کے پاس کوئی علم ہے جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے تو اس سے اس علم کے متعلق پوچھا گیا اس نے چھپایا تو ایسے انسان کو قیامت والے دن آگ کی لگام ڈالی جائے گی اس حدیث سے اور آیت سے پتہ چلتا ہے کہ علم کو چھپانا کتنا بڑا گناہ ہے اور جو علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس علم کو آگے لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجد الوداع کے موقع پہ کہا تھا فلیبلیغ شاہد الغائب جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے تو جو بھی علم کسی کے پاس ہو اسے آگے پہنچا دینا چاہیے انسان کے اوپر یہ فرض ہے اللہ فرماتے ہیں جو آیات کو چھپاتے ہیں ان پر لانت ہے اللہ کی بھی اور لانت کرنے والوں کی بھی ہاں کچھ لوگ اس لانت سے مستثنا ہیں اللہ دینہ مگر وہ لوگ تابو جنہوں نے توبہ کی تابع کے معنی ہے واپس آ جانا مثال کے طور پہ آگ شاہ یاد پہ چل رہے ہیں راستے میں ایک چوراہا آیا جہاں سے آپ ایک طرف مڑ گئے چند قدم آپ جب آگے گئے تو آپ کو محسوس ہوا کہ آپ غلط طرف آگے ہیں صحیح راستہ یہ نہیں آپ کو صحیح راستے پر جانے کے لیے اس مقام تک لوٹ کر آنا ہوگا جہاں سے آپ کا قدم غلط طرف اٹھ گیا تھا اسی واپسی کو توبتن کہتے ہیں ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو چل کر واپس آنا ہوتا ہے اور اگر آپ وہیں کھڑے کھڑے ساری زندگی بھی افسوس کرتے رہیں کہ ہائے میں غلط راستے پہ کیوں آ گیا تو یہ توبتاً میں نہیں آئے گا توبہ ایک عملی اقدام ہے توبہ کے اندر تین مراحل ہوتے ہیں نمبر ایک اپنی غلطی کا احساس ہونا نمبر دو غلط راستے کو چھوڑ دینا نمبر تین صحیح راستے پر آ جانا اور جو انسان ان تین مراحل سے گزرتا ہے اس کو تائب کہتے ہیں توبہ کرنے والا اللہ فرماتے الا اللہ دین مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی وہ اور انہوں نے اصلاح کر لی یعنی انہوں نے اپنے آپ کی اصلاح کر لی اصلاح ایسا کام انہوں نے کر لیا کہ جس کی وجہ سے اس کی خرابی کمی کوتاہی اور کمزوری دور ہو گئی مگر جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اپنے آپ کی وبینوں اور بیان کر دیا انہوں نے فعلاقا بس یہی وہ لوگ ہیں اطوب علیہم میں ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں میں بھی ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں وہ انتواب <الرحیم> اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہوں تابہ یتوبو کے بعد جب الہ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنا اور جب الا آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ قبول کرنا آیات کا ترجمہ دوبارہ سنیے فرمایا ان اللّینہ بے شک وہ لوگ یکتمونہ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا جو ہم نے نازل کی من البحیناتی واضح دلائل سے والہودہ اور ہدایت سے بعدی بعد اس کے ما اللہ ہو کہ ہم اس کو کھول کر بیان کر چکے ہیں لناسی لوگوں کے لیے فی کتابی کتاب میں الا تو یہ لوگ ایسے ہیں یہ اللہ اللہ ان پر لانت کرتا ہے وہ لعن اور لعنت کرنے والے ان پر لانت کرتے ہیں الا اللہ دینہ سوائے ان لوگوں کے تابو جنہوں نے توبہ کی و اسلح ہو اور انہوں نے اصلاح کر لی و بین اور انہوں نے بیان کر دیا فلاقا پس یہی وہ لوگ ہیں اطوب علیہم میں ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں و ان طواب رحیم اور بے شک میں اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا رحیم بڑا ہی رحم کرنے والا ہوں و آخر ان الحمد للہ رب العالمین